بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من نبی نبي بعده میرے محترم مسلمان بھائیو بہنور اور مجاہد ساتھیو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخ ابو مصعب سوري فك الله اسرهه کتاب دعوت المقومت الاسلامی الاالمی یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے جیسا کہ گزشتہ اسباق سے آپ حضرات کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس وقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک اسلامی حکومت کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قائم فرمائی تھی پچھلے سبق میں یہ بات بیان ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرقین مکہ کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ طے پایا یہ معاہدہ حدیبیہ یا صلح حدیبیہ سن چھے ہجری میں طے پایا اس معاہدے کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بہت سارے فوائد حاصل ہوئے اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابۂ کرام اللہ عنہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ تو یہ سمجھتے ہو کہ دراصل فتح فتح مکہ ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دراصل فتح صلحدے بیا ہے یعنی یہ بات بہت ہی جامع اور مانع قسم کی بات ہے ہم اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل یہاں بیان کریں گے آپ حضرات کو اس بات کا علم ہو چلا ہے الحمد اس مختصر سی سیرت معطرہ اور مبارکہ کے درد سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے اس وقت وہاں یہودیوں کے قبیلے بنو قینوقاہ بنو نظیر اور بنو قریدا رہا کرتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یکے بعد دیگرے مدینے سے جلا کیا اب یہ نجاست یہودیوں کی یہ غلازت مدینہ کے دور دراز اطراف اور علاقوں میں پہنچ گئی تھی خصوصی طور پر خیبر وادی القرا فدک اور تیمہ نامی ان علاقوں میں یہودی بہت کثیر تعداد میں رہا کرتے تھے اور جنہیں جلاوطن کر دیا گیا تھا ان میں سے بھی بہت سارے ان علاقوں میں آبسے تھے یہ علاقے حجاز مقدس کے شمال میں اور رومی سلطنت کے تابع علاقوں کے پڑوس میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اب مشرقین مکہ کے ساتھ معاہدے میں تھے سلح ہو چکی تھی چنانچہ اب آپ یہودیوں کے خلاف ان یہودیوں کے خلاف جو کہ جزیرہ عرب میں رہتے تھے ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرصت میسر تھی جزیر عرب میں یہودیوں کی بہت بڑی تعداد خیبر میں وادی القرا اور فدق اور تیمہ میں رہا کرتی تھی ان شہروں میں رہنے والے یہ یہودی مضافات حجاز کے جو بدیوی قبائل تھے انہیں وہ مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ابھارتے رہتے تھے چنانچہ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیا خیبر کے یہودیوں کو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے سامنے مغلوب کر دیا وہ شکست کھا گئے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف میں جو بدوی قبائل رہتے تھے ان کے خلاف توجہ فرمائی اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلح حدیبیہ کے نتیجے میں جو فرصت میسر آئی اس میں اضافی دشمنوں کا سفایا کیا الحمدللہ جب دوسرے یہودیوں نے دیکھا کہ خیبر جو کہ اتنا بڑا مرکز ہے وہ مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹک سکا تو ہم کیا کر سکتے ہیں چنانچہ وہ بغیر جنگ کے تسلیم ہو گئے لیکن میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کے یہودیوں کی ریش دوانیوں سے باخبر تھے اور پریشانیاں بھی بہت زیادہ یہودیوں ہی کی وجہ سے مسلمانوں پر آئی تھی ان یہودیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ گزارے کا معاملہ فرمایا یہ اللہ کا امر تھا یہودیوں کو ان کی زمینوں پر ہی رہنے دیا گیا شعبہ زراعت میں ان کو برقرار رکھا گیا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب پیغمبر علیہ صلاح وسلم چاہیں گے انہیں جزیرہ عرب سے جلا وطن فرما دیں گے آپ حضرات انشاءاللہ اللہ امید ہے کہ متوجہ ہیں ہماری باتوں کی طرف اگر آپ متوجہ ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وسیعت کو ذرا خیال میں لائیے گا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت اور جانکنی کے عالم میں تھے اس وقت پیغمبر علیہ صلاحت وسلم نے فرمایا تھا اخرج الیہود امنسیرت العرب یہودیوں اور نسرانیوں کو جزیر عرب سے نکال دو اور فرمایا تھا لائب کافی جزیرت العرب دینانی جزیر عرب میں دو دین برقرار نہیں رہیں گے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے ایک ہے اللہ اکبر اللہ تعالی امت کے حال پر رحم فرمائے افسوس ہے کہ امت کے سر پر مسلط بدماش قسم کے حکمرانوں نے جن میں اعل سعود بھی سر فہرست ہے انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ یہودی اور نصرانیوں کو جزیر عرب سے نکالتے یہودیوں نصرانیوں امریکیوں کو بڑی بڑی جگہ حرمین شریفین کی زمین پر اور اس کے اطراف میں دی ہوئی ہیں جہاں پر ان کے ہزاروں فوجی اس وقت موجود ہیں گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخرج الود اون من جزیرت العرب نہیں فرمایا بلکہ ادخلیہ صورا فی جزیرت العرب فرمایا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں امارات عربیہ متحدہ جسے کہا جاتا ہے دبئی وغیرہ کے جو علاقے ہیں ان میں اس زمانے میں مشرقین کے لیے باقاعدہ مندر بنائے جا رہے ہیں اور مشرقین کے جو بڑے ہیں ان کو سونے کے ہار پہنائے جا رہے ہیں اے اللہ بس اللہ تعالیٰ ہی امت کے حال پر رحم کرنے والا ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک اور معطر سیرت سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جیسے کہ انہوں نے کفار کو زبردست جہاد کے ذریعے اللہ کے فضل و کرم سے شکست دی ہمیں بھی اٹھنا چاہیے کھڑے ہونا چاہیے قیام کرنا چاہیے اور زبردست مقاومہ یعنی جہاد ان کے خلاف کرنا چاہیے یہ جو حکمران ہیں جو مسلمان امت کے سروں پر مسلط ہیں ان حکمرانوں سے جب تک ہم جان نہیں چھڑائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر وسیعت پر ہم عمل پیرا نہیں ہو سکتے اگر آپ اور ہم سچے عاشق رسول ہیں تو ہمیں ان حکمرانوں کے خلاف زبردست انداز میں جہاد کرنا ہوگا اور زبردست انداز میں ان پر چڑھائی کرنی ہوگی ورنہ ہم کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اور نہ ہی ان کی سیرت کو اور نہ ہی ان کی سنت کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ تعالی کی طرف سے جو رحمت اللہ بن کر آئے آج ان کا دین ان کی سیرت ان کی وصیت اور ان کی نصیحت سب پامال ہو رہی ہے اللہ تعالی امت کے حال پر رحم فرمائے اور اللہ تعالی ایسے حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے جن سے ابلیس بھی شرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ان دروس کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما کر ان دروس کی نشر وشاعت میں آسانی اور سہولت کا معاملہ فرمائے اور جو ہمارے ساتھی ان دروس کی نشر وشاعت میں مصروف ہیں ان کی جائز حاجات و ضروریات کو اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانے سے پورا فرمائے اور ہم سب کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسان فرما کر اپنی رضا اور اپنا قرب اور اپنی محبت نصیب فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و وصحبی اجمائین